ان شاء اللہ اللہ کی پانے صواب آخرت کے لیے تلاب قرآن پاک اور کلام پڑھنے کی اسازت حاصل کروں گا آپ تمام اشکانی رسول بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاب درآن پاک اور کلام پاک سننے کی نیت کر لیجیے <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قد دنت لصالحاتي فيوما اذ لا يعرض وعذابه أحد ولا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي صدق الله اللور الحبيب صلى صل صل صل الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب حلح حلح. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اُتھا دو, دو چہرہ چھا ma انہی گوا چمر ہے انہیں چلو چمن چمن ہے انم سے گل سن مہ Uh-huh. در جو نو کرم گئی دل کیا سبر گیا Bye-bye. کو اور اے تہ بابا دیکھ کے دام رام ن د سلے آدمی نا singa <laughs> yada اللہ رب والصلاة والسلام سید اما باعت باللہ من وما بائطمن بسم اللہ وسلام علیہ رسول عليك علیہ نبی اللہ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 اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں گے ابل تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد میں قربانی کی سعادت حاصل کی ہے اور اللہ کی عضور جانور ذبح کیے بقر گزاری اللہ کریم سب کا قربانی کرنا قبول فرمائے راہ خدا میں خرچ کرنا اپنی راہ میں خرچ کرنا قبول فرمائے اور ثواب سے اللہ تعالی ہم سب کو محروم نہ کرے ہمارا موضوع ہے مثالی معاشرہ اور آج آپ کے اس سلسلے میں اکیلا ہوں اور ناظرین ساتھ ہیں موضوع حساس بھی ہے درد بھرا بھی ہے سوچ رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی جو بیان کرنے جا رہا ہوں ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنائیں گے یہ ایک غور ہے پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ فرضی ہی واقعہ ہو مگر سبق کے لیے وہ واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا میری بھی نظر سے گزرا تھا وہ واقعہ بڑا عجیب بیان کرنے والے نے کیا واقعہ کوئی یوں تھا کہ ایک سفید پوش گریب گھرانہ جو اپنے گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد عید قربان ہے اور غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت دیکھا نہیں ہے تو کیا بابا جان گھر میں گوشت آئے گا تو بابا جان نے کہا بیٹا مولوی صاحب نے بھی بیان کیا تھا اور ہوتا ہے کہ لوگ غریبوں کے لیے پڑوسیوں کے لیے گوشت نکالتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ہمیں گوشت ملے گا اور تو بچی نے کہا کہ اب پچھلے عید کو تو نہیں آیا تھا تو پورا سال گزر گیا ہم نے گوشت دیکھا نہیں ہے تو دوسری بچی بولی کہ اب بس بھی کرو اللہ کا شکر ادا کرو خیر اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ابا جان نے بچیوں کو اس طرح کا درس دیا اب پڑوس میں ادھر ادھر ایک دو لوگوں نے قربانی کے بڑے جانور چھوٹے جانور وغیرہ کا ان کو پتہ تو تھا تو ابا جا نے کہا کہ بیٹا پچھلے دنوں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی خیر امیر لوگ تو پورا سال گوشت کھاتے ہی ہیں لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو غریبوں میں بھی گوشت بٹا جاتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں بھی گوشت ملے گا خیر عید آئی اور نماز وغیرہ ادا کر کر والد صاحب ہی گھر آ گئے گھنٹا گزر گیا گوشت نہیں آیا بڑی بیٹی بولی کہ گوشت کب آئے گا کیا چپ ہو جاؤ اتنی جلدی کیا ہے والد صاحب یہ باتیں سنتے رہے بچیوں کی اور باتیں سن کر نظر انداز کرتے رہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے کافی دیر گزر گئی کوئی گوشت دینے گھر نہیں آیا اچھا ماں جو بچیوں کی تھی اس نے کہا کہ میں نے ٹماٹر اور مسالے وغیرہ سارے چڑھا دیے بس گوشت کا انتظار ہے جیسے ہی گوشت آئے گا سالن بنا کر بچیوں کو کھلاؤں گی لیکن گوشت کافی دیر سے نہیں آ رہا تھا ماں نے کہا کہ دیکھ لیں جو گھول گئے ہوں گے اب باپ کی ہمت کیسے ہو بولے کبھی مانگا نہیں ہے گوشت کیسے مانگیں گے خیر دوپہر گزر گئی بچیوں کے اسرار پر باپ اصل میں بچیوں کا جب اسرار ہوتا ہے نا تو اس میں اچھا خاصا آدمی بھی پگھل جاتا ہے بچے بچے ہوتے ہیں تو بچیوں کے اسرار پر بھی زور کے بعد دوپہر کے بعد والد صاحب باہر نکلے تو جنہوں نے بڑا جانور لیا تھا ان کے دروازے تک گئے اور کہا کہ کیا ہے عید مبارک وغیرہ میں نے کہا بہت دیر ہوئی گوشت نہیں آیا پوچھ لو تو اس نے باقاعدہ جھاڑ دیا کہاں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو کیا یا نہیں ہے تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے جھاڑ دیا وہ پورے پاؤ بھری پر گئے وہ تو ایک سفید پوش عزت آدمی تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو یوں اس سے جھاڑ کر بھیج گیا وہ تو اشکبا آنکھوں سے وہاں سے بوجل قدم لیے لوٹ گیا راستے میں ایک اور آدمی ملا اس سے کچھ اس طرح کی بات کی تھی تو اس نے بھی نامناسب سے جواب دیا اس کا بھی رنگ لال پیلا ہو گیا پھر تھوڑی دیر اندر جانے کے بعد پھر ایک تھیلی نکال کے جاؤ یہ لے جاؤ اور گھر گیا تو پتا چلا کہ اس تھیلی کے اندر گوشت ہو کیا تھا چچڑی اور ہڈیاں تھیں اب یہ پورے کا پورا جو گھر تھا یہ عجیب مطلب اس کا ایک انداز تھا کہ کبھی سوال کیا نہیں کبھی مانگا نہیں اور یہ سب ہو گیا وہ بڑے میاں سفید پوش گھر میں آئے اور گھر میں آ کر بیٹھ گئے کمرے میں چلے گئے اکیلے اکیلے اور جا کر رونے لگے آنکھیں بھر گئے ہیں بچیاں بیچاری گوشت کے انتظار میں تھیں ان کو تسریاں بھی دی تھی ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی تھی مسالے اور ٹماٹر اور تیار تھی گوشت آئے تو چڑھے بچیوں کو بھی میں نے آشرے دیے تھے گوشت تو کہیں سے آیا نہیں وہ غم, غم زدہ دل لیے کمرے میں جا کر رونے لگا اتنے میں دستک ہوئی بچی گھر میں داخل ہوئی ابا جان کو روتے دیکھا تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کر کہنے لگی ابا جان وہ پیٹ میں میرے درد ہو رہا ہے میں گوشت نہیں چلے گا مجھے سوچتے ہی ابا جان کا جو دل تھا وہ غم سے بھر گیا اور پھٹ پڑا اور بیٹی بھی یہ کہتے ہوئے رو پڑی کیونکہ بچیاں سمجھ گئی کہ ہمارے حصے پر باپ گم زیادہ ہو گیا ہے گوشت کہیں سے تو آیا ہی نہیں اب ہوا یہ کہ باپ بیٹی ماں سب رو رہے تھے کہ جانور بڑے بڑے کٹے لیکن تک بیانات بھی ہوئے نیتیں بھی ہوئی لیکن ہم غریبوں کو گوشت کے لیے کسی نے یاد نہیں کیا سبزیاں وغیرہ بنی اور کھانا کھا لیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ایک شخص آیا اور اس نے گوشت کی تھیلی یہ کہتے ہوئے دی کہ پڑوس سے گاؤں سے بھائی آیا تھا کسی نے اتنا سارا گوشت اب ہم تھوڑی نہ گوشت کھائیں گے یہ آپ لیں اور کھائیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کہیں سے بھی کچھ آیا تو صحیح کسی کے استعمال میں نہیں تھا تبھی دے دیا لیکن گوشت تو آیا پکایا اچھا اب ہوا یہ کہ اگلے دن بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا اور بڑا مطلب کہ جو ٹرانسفارمر تھا وہ اڑ گیا اور دو یا تین دن تک اس علاقے میں لائٹ نہیں تھی آئی نہیں لائٹ اب جو دو تین دن کے بعد وہ بڑے میاں جو اپنے جو غریب آدمی تھا سفید پوش وہ اپنی بچیوں کے لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ وہ جو گوشت کے جنہوں نے فریج بھرے ہوئے تھے نا وہ دو دن تک گوشت کیونکہ فریج نہیں تھا لائٹ تھی نہیں گوشت تو سڑ گیا اب وہ سڑا ہوا بدبو دار گوشت یہ ایک ایک کر کے تھیلے باہر پھینک رہے تھے اور اسے کتے اور یہ سارے جو جانور تھے جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت کھا رہے تھے بلی چچڑے کھا رہی تھی گوشت کھا رہے تھے یہ مطلب چل رہا تھا تو بچی نے باپ کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ قربانی کا جو گوشت تھا نا یہ ان کے لیے تھا ہم غریبوں کے لیے نہیں تھا اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اسلامی بھائی کسی کے یہاں گئے ہوں گے ملنے کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گھر گیا اس گھر میں اچانک لائٹ چلی گئی اب انک اطلاع کے مطابق ان کا فریج بھی گوشت سے بھرا ہوا ہے مگر اتفاق ہے کہ لائٹ آ گئی اگر ایک یا ڈیڑھ دن یا آدھا دن لائٹ نہ ہو تو اس فریج کے اندر بھی پڑا پڑا گوشت ضائع ہو سکتا ہے اب میرا موضوع سمجھ گئے ہو گئے مدنی چلنے کے ناظرین بھی ہیں آج الاشاء ہمارے ماڈلنگ جو کورسز, کو کورسز کرواتے ہیں ہمارے ان کے مولم اسلامی بھائی بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور یہ ایک معاشرے کا انتہائی سلختہ ہوا موضوع جو اس وقت آپ کی ہماری بکرا سے ریلیٹڈ ہے ابھی گزری ہے بقر میں وہ حضرات میں وہ مخیر حضرات یا وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قربانیاں کی ہیں میں اس وقت براہ راست آپ سے مخاطب ہوں یہ بتائیے کہ کیا آپ کے فریج بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہوں گے کئیوں کے فریج بھرے ہوئے ہوں گے پھر میرا دوسرا سوال یہ کہ کیا پورا سال آپ گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے میرا اپنا گمان ہے کہ شاید اکثریت یہ کہے گی کہ جی ہم گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں تو میرا تیسرا آپ سے درخواست یہ ہوگی جب آپ گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں اور پورا سال کھاتے ہیں خرید کر کھاتے ہیں دس پندرہ بیس دن ایک مہینہ گوشت سنبھالیں گے یہ بچا ہوا گوشت کھائیں گے مگر اس دوران آپ دوسرا گوشت کھا سکتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو وسط دی ہے تازہ گوشت منگا کر کھا سکتے ہیں چھوٹے کا بڑے کا سب کر سکتے ہیں مگر وہ گھرانے کہ جو صرف اور صرف ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے اگر ان گھرانوں میں اب تک گوشت نہیں پہنچا اور وہ گوشت آپ کے ڈیپ فریزر کی نظر ہے اور اب اتفاق کہ آپ کا ڈیپ فریزر ہی خراب ہو جائے چلی جائے اور یہ دس پندرہ بیس کلو گوشت جو آپ کی کے فریج کے اندر رکھا ہوا ہے جو ایک ایک کلو کر کے بھی اگر آپ بانٹے تو شاید پندرہ سے بیس گھرانوں میں یہ گوشت پہنچ جائے جو ان کے لیے بھی دو یا تین ٹائم کے کھانے کا وہ بن جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فریج میں خراب ہونے سے اچھا ہے کہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے کوئی غریب کھا لے اور وہ غریب جب اس کے پیٹ میں آپ کا دیا ہوا گوشت جائے اس کے دل سے جب بیٹ میں یہ گوشت جائے گا نا تو اس کے دل سے ایک ایسی دعا ہو سکتا ہے آپ کے لیے نکلے کہ آپ کے لیے ایک جانور تو کیا آتے سال آپ ایسے بارہ جانور زبا کرنے کی پوزیشن میں بن جائیں اور آپ کا صرف فریج نہیں آپ کا گھر بار ہر چیز آپ کی ہری بھری رہے اور آپ پر کبھی مطلب کہ تنگ دستی اور موفلسی کی بادل نہ چھائیں کسی کے دل سے جب دعا نکلتی ہے نا وہ حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے تو کیا ایسا ہے اگر ایسا ہے کہ آپ نے دیا ہے تو ست کروڑ مرحبہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیئے دیے کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ نے نہیں دیا ہے اور اب تک فریج بنے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ماض کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے غلط کام ہو رہا ہے موضوع ہمارا مثالی معاشرہ ایک معاشرہ اس وقت تک مثالی کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ ایک پڑوسی جو بھوکا اور پیاسا ہو اور اس کے بچے بھوکے اور پیاسے اور تکلیف میں دوسرا پڑوسی سیر ہو کر جیتا ہو اور اس کو اپنے ساتھ غریب پڑوسی کا احساس نہ ہو اس کے بچوں کا احساس نہ ہو اس کی پریشانی کا احساس نہ ہو کہ جبکہ پڑوسی کے حقوق اتنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ کہیں پڑوسوں کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے تو ایک ایسا معاشرہ کیسے مثالی معاشرہ بن سکتا ہے کہ جس میں غریب پڑوسی غریبی رہے مفلیسی رہے پریشانی رہے بھوکا ہی رہے رشتہ دار بھوکے رہیں پریشان رہیں ہمارے آس پاس والے عریب قریب والے بھوکے رہے پریشان رہیں گم زدہ رہے غم رہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہمارے گھروں کے فریج بھرے ہوئے ہوں ہمارے گھر میں آٹا دس قسموں میں ہو روٹی کی قسم میں الگ ہے پراٹھے کی قسم میں الگ ہے ڈبل روٹی کی قسم میں الگ ہے بسکٹ کی قسم میں الگ ہے اور ٹوس کی قسم میں الگ ہے الگ الگ قسموں میں ہمارے پاس آٹا دس قسم پڑا ہوا ہے اور بعض وہ گھر جن کے اندر آٹا ایک قسم پر بھی نہیں ہے کہ ماں روٹی بچوں کو پکا کر کھلا سکے تو یہ ہے میرا آج کا موضوع آپ آشکا رسول کے درمیان لے کر حاضر ہوں آج میرے ساتھ کوئی ڈسکس کرنے والا نہیں ہے. مدنی چند کے ناظرین ہیں اور یہ سگی عطار آپ کے سامنے موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی لوگوں جن کو گوشت کا انتظار رہا ہو اور انہوں نے گوشت کا انتظار کیا ہو مگر ان تک گوشت نہ پہنچا ہو ان تک آپ کی یہ دل جوئی والی بات نہ پہنچی ہو آپ کی خیر کو نہ پہنچی ہو تو مہربانی کر کر ان کو دیں کال کریں اگر آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمارے معاشرے میں ایک طرح کی اس طرح کی بےحسی پھیلی ہوئی ہے اس طرح کی مطلب کہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول پھیلا ہوا یعنی کیسے ہم مثالی معاشرہ بنائیں کہ جب ہمیں دوسرے کے غموں کا احساس نہیں ہے پریشانی کا احساس نہیں ہے ان کے بچوں کا احساس نہیں ہے اور مطلب پڑے پڑے گوشت سڑ گئے گوشت خراب ہو گئے گوشت برباد ہو گئے لیکن کسی کے پیٹ میں نہ گئے گوشت جانوروں کے غذا بن گئے چیل کبو کی غذائیں بن گئیں پرندوں کو کھلا دیا لیکن انسان بھوکے کے بھوکے رہ گئے انہیں نہ کھلایا اچھا بات صرف گوشت کی نہیں ہے میں یہاں آپ کے سامنے معاملہ یہ رکھوں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً دو ارب کی آبادی وہ ہے جو ایک طرح سے کہہ سکتے کہ وہ بھوکی سوتی ہے دنیا میں کئی بچے ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو دنیا میں جو ایک اناج کی پیداوار کا جو نظام دیا ہے میری معلومات کے مطابق بارہ ارب افراد کا اناج یہ دستیاب ہوتا ہے اگتا ہے اللہ تعالی نے یہ انتظام دیا ہے سا سارے سات ساڑھے سات ارب کے آس پاس آبادی ہے اس کے باوجود بھی دو ارب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا اور کئی وہ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ ایک اطلاع کے مطابق تین سے چار ارب لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے اور وہ خربوں روپے کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے اچھا آپ کو تو یہ باتیں شاید آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ نے ان دونوں ہوٹلنگ دیکھی آپ نے گھر پہ کھانا گایا ہوگا ادھر سے ایک بوٹی کھائی رکھ دی ادھر سے یہ کھایا رکھ دیا اتنا سارا مطلب کہ باربیک کیوں بنا ابھی کل پرسوں کی بات آج کی بات بتا رہا ہوں چلے آج کی بات ہے ایک کہنے والے نے بڑی عجیب دل خراش بات مجھے بتائی مجھے تو میں اس کو کیا بتاؤں میں نے بالکل وہ میرے ساتھ میں نے اس کی بات سنی اب ہم لوگ بارہویں کیوں کہڑے تھے کیوں تو ہمیں وہ گوشت کے ٹکڑے سٹک اسٹک بنتی ہے نا گوشت کے ٹکڑے ملے تو ہم نے اس کو سیکا ہم کو سیکنا تو آتا نہیں تھا آہ. وہ جل گئے کالے ہو گئے کسی کے کھانے کے نہیں آئے. ایسا مطلب کہ اس کو تفریح انداز میں اس نے اپنا یہ حکایت بیان کی اب میں مطلب کہ اس کو کیا جواب دوں کہ تم نے مطلب کہ یہ مطلب کہ آدھا کلو ایک پاؤ ایک کلو گوشت تم نے جلا کر راہ کر دیا تمہارے کسی کام نہ آیا یہی ایک کلو کا گوشت کسی غریب کے پیٹ میں جاتا تو تم کو دعائیں تو دیتا تمہیں ضائع کرتے ہوئے احساس نہ ہوا صرف اپنی وہ خواہش کے نام پر یہ ہو رہے ہوں گے بہت سارے بار بھی کی ہو رہے ہوں گے اس وقت ستوں پہ چار کر تو پارکوں میں بیٹھ کر یہ ہو رہا ہوگا اور یہ کیا عام لوگ یہ کوئی مطلب ضرور نہیں ہے کہ ہر جگہ پر کوئی پروفیشنل لوگ جو پکانے والے ہیں یہ خود ایک تفریح ہے ایک انٹرٹینمنٹ ہے دوست جمع ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس میں سیکھنے میں آدھا کھایا آدھا پھینکا آدھا ضائع کر دیا کتنے لوگ غریب ہیں ان کے پاس گوشت نہیں ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے پاس اشیاء نہیں ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو اے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کے دم بھرنے والوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو بھوکی ہی رہتی ہے جن کے پاس کھانے کو روٹی اور کھانے کی چیزیں دستیاب یا میسر نہیں ہیں ان کا احساس کریں آپ پانی پھینک رہے ہیں آپ بوتلیں پھینک رہے ہیں چائے پی رہے چائے ضائع کر رہے ہیں کرنے والے بجلی ضائع کر رہے ہیں نہیں ہے کسی کے پاس جلانے کو ایک بلب نہیں ہے اور جو بعد بات ہے کہ وہ سو سو بلب جلا کر بیٹھے جو کسی کا کوئی استعمال نہیں ہے تو یہ جو کیفیت ہے ہماری اور یہ جو تقسیم ہے اور یہ عجیب و غریب قسم کی ایک وہ نظام بنا ہوا ہے آج اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے ہم لوگ یہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکے گا کیسے بنے گا کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا پیٹ بھر کے کھا بھی رہا ہے اور پھر پیٹ بھر کے پھینک بھی رہا ہے اور میرے بچے میرا گھر میرا بھوکے رہ رہے پیاسے رہ رہے بھوکی کی وجہ سے مر رہے بچے رو رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا تو یہ ہے میری مدنی التجا اور یہ ہے میرا آج کا درد جو آج تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے شاید ہو سکتا ہے کہ آج کا یہی سلسلہ دیکھ کر کوئی اٹھے اس وقت اور اپنے ڈی فریزر سے گوشت نکالے اپنے فریزر سے گوشت نکالے یہ کہتا ہوا کہ بات تو اس کی سمجھ میں آتی ہے یہ گوشت ہم کو کسی غریب کو دے دینا چاہیے کسی رشتہ دار حاجرمند کو دے دینا چاہیے اور اس کو تھوڑا پگھلنے دو یہ تقسیم کے قابل ہو جائے پھر اس کی انشاءاللہ ہم وہ, وہ کریں گے اور کرنے کے بعد میری اس کی دس بارہ تھیریا بنا دینا میں انشاءاللہ صبح جاتے جاتے فلا فلاں کو دیتا ہوا چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسے درد مند اسلامی بھائی ہوں اور ایسے آ, ہوں کوئی فیملیز جو میری باتیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ احساس ہو جائے اور کوئی ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار دس ہزار, ہزار, ہزار فیملیز اگر یہ اٹھ کھڑی ہوں اور کہیں کہ ہمارے فریج ہم خالی کر دیں گے کہ اللہ تعالی نے ہم کو وسط دیے میں خاص طور پر ان کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم کو وسط دی کہ یہ فریج خالی ہونے کے بعد بھی کل ہم دو کلو گوشت نیا منگا سکتے ہیں ہم منگوا سکتے ہیں دو کلو گوشت نیا ہم پانچ کلو گوشت دوسرا منگوا سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہہ کر کے یہ قربانی کا گوشت ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو ان ان کی دعائیں ملیں گی اور ان کے دل خوش ہوں گے فاصلے کم ہوں گے محبتیں بڑھیں گی اخوت اور بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا غمخواری کا ثواب ملے گا دل جوئی کا ثواب ملے گا برکت ملے گی نفری صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا امت کی خیر خواہ کرنے کا انشاءاللہ شاء کو ثواب ملے گا اچھی چینیتوں کے ساتھ کریں گے اتنا ثواب لیں گے تو کتنی برکت ملے گی کتنی راحت ملے گی کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں کتنے دکھ کتنے درد کتنی بیماریاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دور ہو جائیں صرف ایک اس مدد کرنے کے اس میں چلائیں مزید آگے برتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سفید پوسٹ لوگوں کو کس طرح اور کہاں ڈھونڈا جائے آپ کے آس پاس ہوتے ہیں سفید پوسٹ لوگ عام طور پر بہت کم سیلری والے لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں خاندان میں بھی ہوتے ہیں آس پاس میں ہوتے ہیں تو یہ مل جاتے ہیں ایسی آبادیاں ہیں آپ کے اپنے شہروں میں بدھ باب المدینہ شہروں کا مجھے پتہ ہے ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر غریب لوگوں کی تعداد رہتی ہے غریب لوگوں کی وہاں قربانیاں نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ دعوت استعمال والے قربانی کی خالے جب آ کرتے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں قربانی کی کھالے نہیں ملیں گی ہم لوگ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو باقاعدہ دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں کیا یار آپ کے یہاں مطلب کہ سو اسلامی بھائی ہیں یہاں تو اتنی کھالے ہی نہیں کیونکہ قربانی نہیں ہوتی تو یہاں کی کھالے لے جا کر آپ یہاں کے استعمال جائیں دوسرے علاقے میں وہاں امیر لوگوں کا علاقہ ہے یا کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ وہاں قربانیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے پاس وہاں اتنے اسلامی بھائی نہیں ہیں کہ کھالے جمع کر سکیں ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام تر آشے کا نسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں دعوت اسلامی کو کھالے دیں اللہ آپ کو برکت عطا کرے جزا دے اور تمام ان اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خالے جمع کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اذہر عطا فرمائے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں قربانیاں نہیں ہو رہی ہمیں بتائے اور دعوت اسلامی کے پاس جو قربانی کا نظام ہے اس میں جو لوگ گوشت تقسیم کرنے کی ہمیں اجازت دیتے ہیں وہ امیر سنت کو جو پورے کے پورے بکرے اور جانور تحفے میں ملتے ہیں آپ وہ پورے کے پورے جانور اٹھا کر الحمدللہ فیملیز کے حوالے کر دیتے ہیں اچھا صرف آپ جانور نہیں دیتے کہ یہ آپ نے مطلب بکرا دے دیا کہ یہ لے لیجیے بکرا اس کی کٹائی بھی دے دیتے ہیں وہ سارا امیر سنت کو دینے والے دیتے اور آپ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ بھی ایک نظام ہے بٹا الحمد دعوت اسلامی کے بعض جگہوں کا مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کو بٹا ہے تو ایسے علاقے ہیں ملک میں دنیا بھر میں مدنی چینل صرف پاکستان میں تو نہیں نہ دیکھا جا رہا دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور جہاں جیسا قربانیاں ہوتی ہیں وہ غریب لوگ کیوں نہیں ہے آبادی کیوں نہیں غریبوں کی ہیں بہت سارے علاقے میں کن کن علاقوں کا نام لوں گا تو اگر ہم جذبہ رہنمائی کرے گا اگر جذبہ ہوگا تو مل جائے گی منزل ان کول چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبارکاتہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا جو موضوع ہے گوشت کے حوالے سے کہ گوشت فریج میں نہ رکھیں ہیں لوگوں کو دیں غریب لوگ ہو دیں تو ہمیں ان غریب لوگوں کے کچھ ایڈریس ملنے یا کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ ملے جہاں ہم وہ گوشت پہنچا سکیں تو اس حوالے سے ہمیں پلیز تھوڑا سا گائیڈ کر دیں میں نے اسی کا جواب تھوڑی دیر پہلے دیا ہے ایسی بہت آبادیاں بہت آبادی ماشاء ماشاءاللہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے اور قربانی کا گوشت بالکل مسلمان کو دیں یعنی غریب بھی اگر آپ کسی ایک نارمل آدمی کو بھی دے دیتے ہیں نفلی صدقہ ہے تو سواب بھی ہوگا لیکن یہاں پر ہم صرف ان کے لیے صدقہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو گوشت نہیں پہنچا ہوگا یہ پوری کے پورے علاقے پوری پوری کالونیاں ہیں کہ جو مطلب کہ یہ پورے شہر کے اندر ہماری پھیلی ہوئی ہیں آپ کو مدہ مطلب گاؤں دیہاتوں میں بہت ساری یعنی ایک ایسے ملک میں میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ستر فیصد سے زیادہ آبادی دیہاتی ہے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں غربت کتنی ہوگی اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی سبزیاں جو اگاتے ہیں آس پاس سے وہ کھا لیتے ہیں کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں وہ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے ہمارے یہاں بھی نہیں کھاتے ہوں گے یہ ایک درد ہے ایک درد ایک مطلب یہ مطلب یہ میں نے کہا نا کہ یہ میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اسی کو بنیاد بنا کر عرض کروں کہ جب مجھے عثمان کہنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک بھی کرنا تھا اور کل ان کا یوم عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کہ کل شاء مدنی مذاکرہ بھی ہے اور کل مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس عثمانی بھی ہے ماشاءاللہ اللہ تو سوا آٹھ بجے فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت ہے سوا آٹھ بجے تو عشاء کی جماعت کے بعد تقریباً پونے نو بجے کے آس پاس سنت نہ تلاوت تو برا وبرا بیان پھر جلوس عثمانی و پھر مدی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا تو اب عزرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ مطلب ان کے ان کے قحت پر مسلمانوں میں تو ان کا گلہ آیا اتنا سارا سامان تاجر آگ کہ یہ ہم کو بیچ دو ہم کو بیچ دو کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے آپ نے نفع کی بات کی تو انہوں نے کہا اتنا نفع تھا آپ نا اس سے زیادہ نفع میں میں یہ دے چکا ہوں اتنا نفع بڑھاؤ کے منع کر دیا بولا تو اس سے زیادہ نفع کن دے سکتے ہم دے رہے ہیں کہا یہ میں دے چکا ہوں اور یہ میں مسلمانوں کا صدقہ کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے امید ہے کہ مجھے اتنا اتنا ثواب فرمائے گا تو میں نے اتنے ثواب کے اس میں لالچ میں میں نے سارا گلہ مسلمانوں پر صدقہ کر دیا یہ ہے ہمارے عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ ہو تو ایسا نہ سوچیں کہ یہ لوگ کہاں ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلریز کتنی ہیں لوگ غربت کی جو لائن کہلاتی ہے اس سے کتنا نیچے ہیں ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا جو دس ہزار پندرہ ہزار جن کی سیلریز ہیں آٹھ ہزار جن کی سیلریز ہیں آپ بتائیے کہ ان کے دودھ کے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے ان کی سبزی کے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے اچھا ان میں وہ تو جو کرایے کے مکان میں رہتے تو دو چار پانچ ہزار روپے ایسے لوگوں کو دو چار پانچ ہزار روپے بےچارے کرائے والے گھر میں رہتے ہوں گے پندرہ بیس روپے والے کرائے میں تو وہ رہتے نہیں ہوں گے تو کرایہ چلایا گیا تو بجلی کا بل چلا گیا گیس کا بل چلا گیا تو یہ سارے چلے گئے کچھ ٹرانسپورٹیشن ان کی چلی گئی تو یہ تو لوگ بیچارے مطلب کہ جو اتنے کم سیلری کے اندر جو اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور سیلریز ہوتی بھی نہیں ہے بعض کا وہ گھریلو قسم عورتیں کر لیتی ہیں کچھ ادھر ادھر کا وہ حساب کتاب بنا لیتی ہیں تو ان کا نارمل سا ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی کیا دس پندرہ بیس بائیس تیئیس تاریخ کو یہ خالی ہو جاتے ہیں اور بیس بائیس تاریخ ہو گئی تو خالی ہو گئے اب ان کی بعض کا سیلری ملنے میں لیٹ یہ ایک الگ تکلیف ہے جناب وہ پہلی تاریخ کو سیلری مل نہیں رہی ہے ان کی تنخواہیں پانچ چھ سات تاریخ تنخواہیں چلی گئی وہ ویسے ہی بیچارہ مہینہ ختم ہونے سے دس دن پہلے تکلیف میں تھا اس امید کر کے پہلی کو تنخواہ ملے گی تو اپنا وہ سارا کام کر لوں گا ادار ادھر سے لیا تو راشن تھوڑا ادھر سے لیا تو سبزی تھوڑی ادار ادھر سے لی اب ان کو بولا کہ پہلی دوسری تاریخ کو تنخواہ ملے گی تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا اب پتا چلا کہ وہ صاحب نے تنخواہ اس کی پہلی تاریخ کو دوسری تاریخ کو نہیں دی وہ بناتے بناتے سیلری وہ دیتے دیتے اس سے بھی پانچ سال آ رہے گا اتنی جلدی کیا ہے ارے بھائی آپ کو جلدی نہیں ہے نا آپ تو سیڈ صاحب ہو نا آپ کے تو بینک کے اندر بیلنس بھرا پڑا ہوا ہے آپ نے تو ادھر اے کارڈ ڈالا پیسے نکالے اور آپ نے تو پرچیسنگ کر لی آپ بھائی اس کو آپ کہہ رہے اتنی جلدی کیا ہے اس کو جلدی تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پانچ سو ہزار دو ہزار روپئے کا وہ مقروض ہو چکا ہے بےچارا اور یہ بڑی تعداد ہے اگر میں کہوں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جی ہاں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ لے لیں تو غریب زیادہ مڈل تھوڑے سے کم مطلب کہ امیر کم اس سے زیادہ اس سے کم تھوڑے سے بیچ والے اس سے زیادہ وہ درمیانے ٹائپ کے لوگ جو ہوتے کہتے ہیں مڈل کلاس کے ان میں مڈل کلاس میں بھی زیادہ تر سفید پوش ہوتے ہیں اور غریب یہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور تو ان کا احساس کریں مہربانی کر کے ان کا احساس کریں اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو گئی جو میں بھی کہہ رہا ہوں اور نفلی صدقہ دینا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسط دی ہے تو پچیس سو تین ہزار پانچ ہزار روپے کسی بھی ایک فیملی کے آپ باندھ لیں اگر اللہ نے آپ کو وسط دیئے آپ پچیس ہزار روپے مہینہ خرچ کر سکتے ہیں تو پانچ فیملی پانچ, پانچ روپے والی باندھ لیں اور پھر اس کا اعلان نہ کرے چرچا نہ کرے کہ مسجد کے اسپیکر پہ اعلان ہوگا حضرت پانچ گھروں کی کفالت کریں نہیں دے دیں اسی طرح کر کے کریں اگر آپ کو کچھ نہیں تو ڈھائی ہزار تین ہزار دو ہزار روپئے دے دیں پندرہ سو روپئے دے دے مر نہیں رہی ہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چاہیں تو اس طرح گھر بانٹ سکتے ہیں مطلب بکرا کے دنوں میں غریب یاد آتے ہیں جناب جانور زبان نہیں کرو گریبوں کی مدد کرو دو پورے جو تین سو پینسٹھن کی مدد کریں بارہویں کی لاٹیں لگیں گی بارہویں کا چارہ کا ہوگا تو اتنا کروڑوں اربوں روپیہ گریبوں کو خرچ کریں تو آمنا کے لال کے سب میں تو سب ملا ہے ان کی ولادت پر خرچ کرے گا تو اور ملے گا ان شاء اللہ اور باقی گریبوں کی مدد کرنے کا اور بہت ہے نا کون کرتا ہے کون کتنے ایسے امیر لوگ ہیں مجھے بتایا جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی پر دو پانچ چھ کروڑ روپئے خرچ کیے اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم نے خرچ آدھے کرنے اور آدم کو کہ بھائی ہم نے سادہ ڈیکوریشن کیا بھائی کیوں سادہ ڈیکوریشن کیا بھائی جو پیسے بچیں گے ہم ان اللہ تعالیٰ اسے اور غریبوں کو دیں گے ان کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی ہم نے پندرہ ڈشے کرنی تھی پندرہ کی جگہ پر ہم نے پانچ ڈشے کی ہیں کیوں بھائی پانچ ڈشے کی دس ڈشے کم کیوں کی وہ جو پیسے بچیں گے نا ان اللہ کسی غریب بچی کی شادی میں کام آ جائیں گے یا کسی غریب کو کام آ جائیں گے کسی یتیم کو کام آ جائیں گے ہم نے اتنا بڑا مطلب کہ ہائی فائی قسم کا ہال نہیں کیا بھائی کیوں نہیں کیا اتنا بڑا ہال اللہ نے آپ کو اتنا دیا تھا اللہ نے بہت دیا ہے ہم نے کہا کہ تھوڑا میڈل کر لیں نارمل کر لیں جو پیسے بچیں گے ان اللہ تعالیٰ ہم دے دیں گے تو یہ ہے نا غریبوں کی مدد کرنے کے بہت سارے راستے طریقے آپ بولے کہ میرا اسٹیٹس اسٹیٹس اللہ تعالیٰ کے حضور میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو اس سے برکر اور کیا بندے کا مقام ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اگر میں کہیں غلطی پر ہوں تو کال کریں میری اصلاح کریں میں حاضر ہوں انشاءاللہ رجوع کروں گا اگر واقعی غلطی ہے اخلاقی غلطی شرعی غلطی ہے کوئی بات کرنے میں مجھ سے بھول ہو رہی ہے کوئی کیلکولیشن میں غلط ہے تو بالکل آپ کال کریں انشاءاللہ تبارک و تبارک اگر واقعی عطر میں غلط ہوا میں اسی وقت برائے رات بیٹھے بیٹھے رجوع کروں گا ان تعالی میں جس کا مرید ہوں الحمد اس کا ضرور بہت بڑا ہے لیکن اگر بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم اس ماشرے کو مثالی معاشرہ کسی ایک جہت پر تو بنائیں سو خرابیاں سو میں سے یہ بھی ایک خرابی ہے لیکن اگر یہ اس ایک خرابی کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش کرتے تو 99 میں رہ جائیں گی نا تین ڈیجٹ میں کام ہو رہا ہے دو ڈیجٹ تو رہ جائیں گے تین ڈیجٹ میں خرابی ہے نا 100 تو دو ڈیجٹ رہ جائیں گے نا نائنٹی نائن کال سلام علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینر کا مثالی معاشرہ اور حقیقت ہے نگران شروع کو میرا سلام کہ واقعی آپ نے اتنی توجہ دلائی کہ ہمارے سامنے ہم غریب ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا واقعی ہمارے سامنے غریب ہیں لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی ابھی آپ کے احساس دلانے سے میرے پاس گوشت تو نہیں تھا لیکن گھر میں کوفتے بنے ہوئے تھے تو میں ابھی خود جو ہے نا اپنے بچوں کی امی سے لے کے ان کو دیکھ کر آیا اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا سکون ملا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی یار سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و عباد رکھے نیران شروع کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرک. مبارک اللہ تعالی آپ کا دستر خان جنت میں لگا دے آمی. اور آپ کو اللہ تعالی جنت کی نعمتیں کھلائیں آپ کے پورے گھرانے آنے کو اللہ تعالی جنت کی نعمتیں کھلائیں ماشاء اللہ پکا پکا کر کھلائیں آپ غریب ہوں کو چاہیے ہمارے گھر میں کرائی پکیئے تھی ہم آپ کے لیے بھی ایک ایک الگ سے ہانڈی آپ کے لیے بچا ہوا نہیں لایا ہم آپ کے لیے نہ بچا ہوا نہیں لائے سب سے اوپر پہلے ہم نے آپ کے لیے نکالا تھا یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے یہ نہیں کہ میرے بچے کھا چکے میرے گھر والوں کا پیٹ بھر گیا تب میں آپ کے لیے لایا ہوں اگر یہ بھی دے دو تو آپ کی مہربانی ہے لیکن یہ تو میں آلہ ایک کہتے ہیں نا اچھی سچی بات ہو تو کیا بات ہے مدینے کی تو مطلب اس طرح کیوں نہ کریں ہم کہ جیسے ایک گھر میں کھانا جاتا ہے نا تو دس سے بارہ آدمی بعد کھا لیتے ہیں آپ کے گھر کا کھانا بادو کا دس بارہ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے ان کو دعائیں ملتی ہیں یہ دعائیں دیتے ہیں بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آ ایسی یار کچھ کولے وغیرہ کریں اور بولے ابھی آتو آدم نے ایک کام کر دیا مدینہ مدینہ جائے آپ کی کول سن کر نہ جانے کتنے کے فریج خالی ہو جائیں گے آ تو یہ اللہ اللہ اللہ بڑھے گا اللہ اور دے گا آپ کو یار اللہ کبھی آپ کا دسترخوان خالی نہیں ہونے دے گا اس کے ابھی کے سبکے میں آپ کا کچن آپ کا متبق انشاءاللہ ہرا بھرا رہے گا اللہ کی رحمت سے جب آپ دشموں کا بھلا کرو گے تو آپ کا برا ہوگا کیسے ہو سکتا <laughs> ہے آپ دوسروں کا بھلا کرو گے آپ کا بھلا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی کر بلا ہو بھلا سب کا بھلا سب کی خیر کون چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہباز بختاری شریف ملی سے عرض کر رہا ہوں اس سال بھی اسلامی کے لیے قربانی کی کھال جمع کرنے کا سلسلہ رہا تو مجھے لوگ کہتے کہ آپ قربانی کی کھالیں جمع کر رہا ہے گوشت کیوں نہیں لیتے آپ کے بچوں کے یہ گوشت کا انتظام کیسے ہوگا تو میں یہی جملہ کہتا تھا کہ اگر میرے بچوں کی قسمت میں جو لکھا ہے میرا اللہ عز و جل ضرور دے گا تو الحمد للہ ہمارے وتی مرکز کی طرف سے مجھے بہت گوشت دیا گیا جس کو میں نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹا اور اپنے لیے تھوڑا سا رکھا اور اپنے رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ یہ ہے داد اسلامی اور میرے رشتہ داروں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال داد اسلامی کے لیے اپنی اختاق کے مطابق قربانی کی خالیں جمع کرنے میں آپ کا تعاون کریں گے حریصہ میں عرض ہے میرے لیے استقامت کی دعا فرما آدھے السلام علیکم و اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ تبارک آپ کی کوشش قبول فرمائے کون چلائیے علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عید کے چوتھے دن میری ایک شہر کے باہر سے گزر رہا تھا تو ایک بچی سے چھوٹی سی بچی سے ملاقات ہوئی تو میں شفقت سے خوش طبی کے طور پر پوچھا کہ گوشت تو آپ نے بہت کھایا ہوگا وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر تو گوشت آیا ہی کوئی نہیں ہم نے تو کوئی قربانی نہیں کی میں نے پوچھا کہ آپ دوسروں کے گھر سے تو آیا ہوگا پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں ہمیں ہمارے گھر کسی نے بھیجے ہی نہیں ایسے گھر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ عید پر بھی ان کے گھر میں گوشت نہیں پہنچتا اور وہ گوشت ایک غریب میں ضرور خیال رکھیں کوشش مطلب زین بنتا ہے کئیوں کا ہم گوشت پہنچائیں گے مجھے پہنچانے کے لیے شاید کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جتنا ود قربانی کا جانور خریدنے میں لگایا نا اس کا آدھا ودھ بھی اگر آپ نے دے دیا نا تو شاید کئی گریبوں کو گوشت پہنچ جائے گا کل یہی سوچتے رہیں کہ گریبوں کو پہنچنا چاہیے پہ ہے خرید جتنا گوشت کٹا ہے جتنا جانور کٹا ہے اگر اس کے گوشت کو اگر واقعی صحیح طور پر اخلاقی ذمہ داری کے طور پر سر تو اپنے طور پر سارا گوشت خود کھا لیں کوئی گناہ کر نہیں ہے لیکن اخلاقی اور معاشرتی ایک ذمہ داری کے طور پر اگر آپ اپنے گھر کے گوشت کو تقسیم کر دیں اور جو کہا جاتا ہے کہ اس اپنے لیے پڑوسیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے غریبوں کے لیے اگر یہ صحیح معیانوں میں تقسیم ہو جائے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی گھر بچے گا جس پہ گوشت نہ پہنچے یا بعدوں کا ایسا ہوتا ہوگا کسی گھر پہ ہر طرف سے آ رہا ہے کہ یہی ایک غریب مل گیا اور تھوڑی دیر بتا دینے کہ پورے میلے میں سب سے زیادہ وہ دوسری گھریب گھر میں جمع ہو گئے ہیں یہ بھی بعد وقت ہوتا ہو تو اللہ کرے کہ تقسیم درست ہو جائے کون چلائیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ گوجرہ سے میں یعنی بارگاہ میں اللہ تعالی آپ کے درجات بلند سرمایہ میں بہت ہی اہم ایشو جو ہے وہ اس کی طرف الحمدللہ الحمد للہ مدنی چینل کو بہت بڑی تعداد دیکھتی ہے اور مدنی چینل سے ایک جو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا طبقہ متاثر ہے اور جو یہاں پر دیا جاتا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے اور آپ نے جس موضوع کی طرف توجہ دلائی اور جس وقت پر دلائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے حقیقی معنوں میں شامل ہے نا کتنی خیر خواہ ہے ہم آپس میں گھر میں گفتگو کہتے ہیں کہ جانے شرا نہیں جانے شدہ حقیقی امیر سلت دامد برکات کی جو سوچ ہے آپ کی طرف سے خیر خیر کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم <تصفيق> السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اب یہ کچھ عملی اقدامات کی طرف ہم بڑھیں اور اپنی چیز راہ خدا میں خرچ کریں اللہ کی راہ میں دیں اور اچھے سے اچھا براہ تن فکو مما تو خدبون کہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو مہربانی کریں پرانے کریم کے اس ارشاد کی طرف بھی آگے بڑھیں اور اپنے چیزوں کو گھر کی چیزوں کو پکا ہوا چیزوں کو یہ دیں اور یہ صرف قربانی کے ان دنوں تک کی مہربانی کر کے محدود نہ رہیں میں نے جیسے عرض کی کہ کوئی ایسی نیتیں کر لیں آپ مثال کے طور پر آپ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے گھر کا خرچہ نارملی طور پر پچاس ہزار روپے مہینہ ہے اور فور ایگزامپل کہ آپ کی آمدنی پچہتر ہزار روپے پچیس روپے آپ کی زیادہ آمدنی ہے تو کیا پچیس ہزار کی زیادہ آمدنی ہے آپ بولیں گے کچھ سیونگ ہونی چاہیے تو سیونگ آخرت کے لیے بھی تو ہونی ہونی کہ یہیں کی سیونگ ہونی ہے یہیں معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے آخرت کا قبر کا معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے آپ کو تو کم از کم کچھ نہیں دو پانچ ہزار اس میں سے پچیس ہزار روپئے کی آپ کی ایکسٹرا آمدنی ہے نا پچاس ہزار روپے آپ نارمل آپ کا خرچہ ہے جس میں آپ یہ ساری یوٹیلیٹیز بل اور میڈیکل اور یہ سارا نپٹا لیتے ہیں میں نے ایک مثال دی آپ کو ٹھیک ہے آپ کی پیٹرولنگ وغیرہ نارمل ایک مطلب ایک تنگ دستی سے نہیں ایک نارمل آپ کا خرچ پورا ہو گیا پچیس ہزار روپے آپ کی ایکسٹرا سیلری ہے پچیس ہزار روپئے مطلب آپ کو ایکسٹرا آ رہے ہیں جو آپ کے جس کو آف سیونگ کے نام پر لے رہے ہیں کہیں آپ نے یہ لے لیا وہ لے لیا اور یہاں کچھ انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے پانچ روپے آخرت کی انویسٹمنٹ کر لیں آپ وہ اس طرح کہ آپ کسی غریب جس کے گھر کی جس کے گھر کی آمدنی آٹھ ہزار ہے چھ ہزار ہے پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے تو آپ نے اسے دو گھر لے لیے کہ پچیس پچیس سو دے دیے یہ لیے. ان کے لیے پچیس سو روپئے بہت ہوتے ہیں پچیس سو روپے کی سیلری بڑھنے میں بھی ان کو تین سال لگیں گے چار سال لگیں گے پانچ پانچ سو سو روپئے سات سات سو بعد ہوگا سال کی سیلری اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر یہ میں نے ایک دی ہے ایسے کئی گھرونے ہوں گے چپ کر آپ کریں ایسے کئی نوجوان ہوں گے جن کی پاکٹ منی ہے چلے سیلری کو چھوڑیں وہ نوجوان جن کی پاکٹ منی جن کو والی صاحب کی طرف سے خرچہ ملتا ہے جن کو یہ طرف سے خرچہ ملتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ خرچہ ملتا ہے ایسے بھی ہوں گے جو دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے مہینے کے خرچ کرتے ہوں گے آپ نہ خرچ کریں رہتے غریبوں کی مدد کریں موتاجوں کی مدد کریں ان کا ساتھ دیں اور دن کے نہ بجائیں ڈھول نہ بجائیں کہ میں مدد کرتا ہوں ریا کی طرف نہ جائیں شوہرت طلبی کی طرف نہ جائیں اگر آپ غریب کو پانچ ہزار روپئے دے رہے تو پانچ ہزار روپے بھی آپ نے اس کی عزت نہیں خریدی ہے کہ میں تمہیں پانچ ہزار روپئے دے کر تمہاری عزت کو نیلام کروں گا کہ تم مجھ سے مہینے کے پانچ ہزار روپئے لیتے ہو نا نا انتقال کے بعد شاید پتہ چلے کہ یہ کتنے گھر چلا رہا تھا جی امام زین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو پتہ چلا کہ آپ کی طرف سے کتنے گھروں میں چیزیں جاتی تھیں جو آپ کے انتقال کے بعد موقف ہو گئی آپ کے وصال مبارک کے بعد پتا چلا کہ جناب یہاں سے آ رہا تھا ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں جو مطلب بالکل مٹھی بند کر کے دیتے تھے پتہ نہ چلتا تھا کہ میں دیتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود اکیلے جا کر ایک بڑھیا کے گھر کے اندر آپ صفائی کرتے تھے اس کے گھر کے کام کر کے آتے تھے جبکہ آپ اس وقت وقت کے امیر المومنین ہیں اس وقت آپ وقت کے امیر المومنین نے خلیفت المسلمین ہے اور آپ تنے تنا چپ کر جاتے تھے اور آپ کا تاقع کرنے والے کوئی اور نہیں تھے خلیفہ دعا مسجد سین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور جب آپ امیر المومنین بنتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ بھی اپنے کاندھے کے اوپر گلا اٹھا کر جاتے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے وقت کے امیر المومنین کہتے آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی جب آپ کو پتا چلا کہ فلا گھر کے اندر غربت ہے پریشانی ہے اور اس کی ماں مطلب کہ بچوں کو وہ دلاسہ دے رہی ہے کہ ابھی کچھ آئے گا ابھی کچھ آئے گا اور جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ اپنے گھر جاتے ہیں گھر جا کے اپنے وہاں بیت المال میں جاتے ہیں اور اناج اور گلہ لیتے ہیں آپ اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور اپنے کاندھے پر, پر اٹھاتے تو آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور مجھے دے دیں آپ فرما قیامت کے روز میرا بوجھ کیا تو اٹھائے گا اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر آپ اس غریب کے گھر میں سالا راشن لے کر جاتے ہیں اور پھر اوپر رہ کر اپنے سامنے پکا پکاتے ہیں اور اپنے سامنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد باہر شہر میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا دل لبھانے میں میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں تب آپ وہاں سے واپس جاتے ہیں یہ ہیں ہمارے امیر المین خلیفت مسلم ہمارے اسلامی حکمرانوں اور اسلامی جو ایک معاملات اور جو جن کے جو اسلامی ریاستوں کے جو ایک چلانے والے تھے ان کی بڑی روشن مثال ہیں مگر اعلان نہیں تھا کہ میں یوں کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں وہ ریاکاری کو جانتے تھے وہ حب جا کو جانتے تھے وہ قرآن اور حدیث کے مضامین کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے غریبوں کی لائنیں لگا کر جو ہمارے بانٹا جاتا ہے تو وہ تو مطلب اس میں تو بات ہوگا دے ہوتا کہ ایک عام آدمی جسے میں نے ابھی شروع میں واقع ہے کہ ایک بالکل سفید پوش آدمی یہ کیا لائن میں لگ کر کیسے گوشت لے گا دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ لائن میں لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے شاید وہ تعداد ہو جو پیشہ ہو کہ جن کی یہ سب شرم حیا یہ سب بات ہوگا مر جاتی ہے مانگ مانگ مانگ مانگ کر وہ ادھر سے بھی لائن میں لگے ادھر سے بھی لائن ملے گا اور اپنے بولے گا ہم نے بانٹا تو کئی حقدار تھے وہ تو رہ گئے وہ تھوڑی گھر سے باہر نکلتے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوامی بھائیو وہ بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مدد کریں اٹھیں ہمت کریں ہاں اٹھیں ہمت کریں اور اس طرح آپ گریب لوگوں کی جو کم سیلریز والے ہیں جن کی معاشی کمزوریاں ہیں ان کی ماہا کوئی ترقی بنائے ان راشن باندھ دیں راشن ملے گا کہہ دیں کہ ان چار گھروں میں میری طرف سے اب آٹا چاول گھی وغیرہ پہنچا دینا پیسے مطلب آپ کوئی ترکیب بنا لیں یہ مطلب کچھ ایسا کریں اور اگر ہمارا مخیر طبقہ جس کو اللہ تعالی نے دیا ہے اگر اس نے یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کمر باندھ لی ہمارے ملک سے ان اللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو کوئی غربت کی وجہ سے مرے گا نہیں کوئی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی ماں کو غربت کی وجہ سے ماں نے بچے کو لے کر پانی میں کودے گی نہیں غربت اور بھوک کی وجہ سے کوئی باپ اپنے بچوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کو قتل کر کے خود حرام کی موت مر خودکشی کر کے حرام کی موت نہیں مرے گا اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تو ہم لوگ اداروں پر اور جناب اقتدار والوں پر سب پر ہم لوگ بہت کلام کرتے ہیں ارے اپنی ذات پر کلام کرے بھائی تم نے کس کے ساتھ کیا مدد کر لی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو اگر اقتدار دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی تو دیا ہے ہم نے کیا, کیا ہے ہمارے مال سے ہمارے اس سے چپ چاپ ایک معاشرتی طور پر اپنی سوشل کے ساتھ سیبل سوسائٹی سے روکنے والے لوگ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں برادریاں چلانے والے لوگ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں اپنے سمیت میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کریں کریں کریں اور خدا را کریں اور ہمت کریں اور بالکل زندگی بھر کے لیے کریں کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا غربت کا خوف نہ کریں دستی کا خوف نہ کریں بخل ختم کریں سخاوت اور اثار کا جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت اب خود دیکھیں گے چلے چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد رضا تاریخ عرب شریف سرد کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل نگراں کی ترقی پہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ہزار روپے انشاءاللہ عزوجل ماہانہ کسی کی مدد کروں گا انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ مال بارک اللہ اللہ اور برکت عطا فرمائے کل چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نواز اثاری سردار آباد سیسل آباد سے ارد گرا نگران شورا کی بارگاہ میں رسلام علط کرنی کہ یہ جو آج ماشاءاللہ اللہ سالی معاشرے کا موضوع ہے ماشاءاللہ اللہ بہت بہت علیشان موضوع ہے ماشاءاللہ یہ بہت سارے لوگوں کو اپنی ان چیزوں کا شاید اتنا احساس نہیں تھا جو آج کے پروگرام کی وسادت ہے لوگوں کے جنوں میں انشاءاللہ شاء تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر میں جو پڑا ہے ان اللہ لزیز صبح یہ ہم ایسے نہیں گے پکا کے لوگوں میں کی بارگاہ میں ہمارے خال خانہ کے لیے آمین اللہ آپ کو جیسا خیر دے اللہ آپ کا جنت پہ دسر خان لگائے اور جب جنتیوں کی دعوت ہو تو انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ وہاں جمع ہوں. رضا بھی منتظر ہے خود میں نے کو کی دعوت آمین. کا بھی من تذیر ہے پے کو کیے خدا دن خیر سخی کے گھر ریا پت کا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور آپ کو برکت دے آپ کی ان کولوں سے اتنی راحت ہوتا ہے اتنی راحت ملتی ہے اتنا سکون بازوں کا نصیب ہوتا ہے کہ کیا ارض کو ظاہر کال ایک کرتا ہے سب کی تو کالے آ سکتی لیکن اگر ایسا ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے جن تک نہیں پہنچانا ایک کاش ان تک پہنچ جائے کاش کاش ایک کاش پہنچ جائے کال چلائیے السلام علیکم و عکم السلام و رحمۃ اللہ وبارکاتہ میں چلائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد اجریس ہے میں میاوالی کے شہر کلیا سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب میرا آپ کی بھارت میں یہ ایک عرض ہے کہ آج کل عورتوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ فلاں گھر والوں نے تو ہمیں گوشت پچھلی بار بھی نہیں دیا تھا اب کی بار بھی نہیں دیا تو ان کو نہیں دیتے جنہوں نے گوشت دیا ہے تو کیا پچھلے سال انہوں نے دیا تھا تو اب ان کے گھر بھیجنا چاہیے یا اس بار انہوں نے ہم کو گوشت دیا ہے تو پھر ان کو دینا چاہیے پھر وہ یہ نہ کہیں کہ وہ ہم نے تو دیا ہے تو انہوں نے دیا اب یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ جو ہمیں دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تو غریبوں کا خیال ہم کو نہیں آتا اس کے بارے میں ہماری سلاح فرمایا ادلا بدلا ہے اس نے دیا میں نے دیا اس نے نہیں دیا میں نے بھی نہیں دیا یہ تو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک بڑی پیاری وہ روایت پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں ایک بار پھر آپ سن لیں شاید ہو سکتا ہے کہ اس روایت کو سن کر آپ کا جو جذبہ ہے وہ اٹھے حضرت سیدنا ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمائے جسے جس یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یا یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے تو یہ حدیث پاک پر عمل کریں موچ کریں اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا دیں یہ کو بات اب اب جس نے آپ کو گوشت دیا گویا اس کے قربانی ہوئی ہوگی اچھا ہے توفہ دو توفہ لو اس سے توحفہ دیا اگر آپ نے بھی اس کو جواب میں توحفے میں گوشت دیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جس کے اگر قربانی نہیں ہوئی ہے اس کے یہاں بھی پہنچائے اچھی بات ہے جن کے یہاں گوشت ویسے ہی تھا اس کے یہاں گوشت اور مطلب کہ وافد مقدار میں ہو جائے گا تو کم مقدار تو نہیں بھی پہنچائیں گے تو اس کی صحت اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کو شکریہ فون کر دے میسج کر دے ایسا خالی خالی رکھ بھی نہ لیں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے گوشت دیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ یوں کر کے تو بھی اچھی بات ہے تھوڑا گوشت اس کو بھی دے دیں گے تب بھی کوئی اچھی بات ہے لیکن جن کو نہیں ملانا ہوں کو ملنا چاہیے یہ میری مدنی التجا ہے جی عمران بھائی بعض لوگ بڑے جانور کا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اور بکرے وغیرہ کا گوشت رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ بھائی جان وہ بڑے کا بھی نہ تقسیم کریں تب بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا گناہ تو وہ بھی نہیں ہے جن کا اپنا جانور تھا انہوں نے سارے کا سارا گوشت رکھ لیا سارے کا سارا گوشت فریج میں رکھ لیا اور جب تک کہ یہ گوشت صحیح ہے کھانے کے لائق کے قابل ہو, وہ کھا رہے ہیں ان پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے کوئی مجرم نہیں ہے اس طرح مطلب گناگار نہیں ہے لیکن ایک اخلاقی اور ایک معاشرتی ذمہ داری کے طور پر ارض کر رہا ہوں کہ اگر بڑے کا گوشت بھی تقسیم کرے تو کیا بڑے کا کوئی بعدوں کا لوگ نہیں کھاتے یا بڑے کا گوشت سستا ہے تو چھوٹے کا مہنگا ہے بکرے کا تو اس نے یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہوگا تو ایسا نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر وہ زیادہ پسند ہے بکرے کا اس کو بانٹ دو بہت سمپل سی بات کی کہ اللہ نے آپ کو اگر غصہ دیے کا تازہ گوشت ایک دن دو دن ہفتے میں دو, دو تین دن منگا کر کھا سکتے ہیں تو وہ منگاتے تے رہے ہیں اور یہ جو قربان ہے گوشت ہے دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے گا کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو جن کے پاس آپ تک کال کرنے کال کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسے دل ہی دل میں نیت کر لیتے ہیں الحمد جل آپ کی بات پر ہر ایک عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے امیر سنت دامد برکات مغیا کا فیض ہے اور نظر کرم ہے جزاک اللہ آپ نے دعا بھی دی اور حوصلہ افزائی بھی کی ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے عاشقہ نے رسول جنہوں نے اپنے طور پر نیت کر لی ہوگی بلکہ جیسا میں نے کہا نا کہ نکال کر ابھی رکھ ہی لیں تازہ تازہ اور بالکل وہ فریج والا تو دیں گے تو بیچارہ مطلب وہ برف جیسا ہو جاتا ہے وہ تو اینٹ ہو جاتی ہے پتھر ہو جاتا ہے وہ مارو تو سر پھٹ جائے آدمی کا تو اس کو تو پگھلنے میں بھی, بھی ٹائم لگے گا تو پہنچا دیں وہ فریج میں رکھ لیں اور یا وہ بھی کھا پی لیں تو یوں کر کے بس آپ تھوڑا سا یہ دل بڑا کریں اور بانٹ دیں میں <laughs> تو یہ کہوں گا بانٹ دو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے حالانکہ یہ وہ موسم ہے کہ جس میں جانور بھی بکھرا ہوتا ہے اور فریجر بھی بکھرا ہوتا ہے دونوں کی مڈی لگتی ہے وہ تو دبا کر بکتے ہیں نا اسٹور کریں گے کریں گے پورا سال کھاتے رہیں گے حالانکہ ہم نے سلسلے کیے کہ ہمارے ڈاکٹروں نے بتایا کہ دس دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھیں فریج میں اس کے مطلب اس میں پھر مضر اثرات پیدا ہونے کے اندیش ہیں دس دن کے اندر اندر آپ ختم کر دیں ابھی کب کتنے دن ہوئے آج سترویں نا تو جنہوں نے مطلب کہ دسویں کو زباہ کیا تو سات دن تو ہو گئے ان کو اب تین دن رہ گئے جو کھائے کھائیں اب اس کے پہلے کہ یہ بھی اب بولے یار ابھی اپنے کام کا نہیں ہے دے دیں تو بھی اب آپ کی مرضی ہے ابھی دے دیں ختم کریں اور کیا اللہ اور دے گا آپ کو گوشت منگائیں کھائیں تازہ رہے صحت مند بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی جبکہ وہ گوشت آپ کے لیے مزیر نہ ہو ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے اگر اس کو زیادہ لیں گے تو پھر وہ نقصان بھی دیتی ہے کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کا گوشت خود نیت کی ہو کہ جا کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں میں دینا ہو لیکن قربانی کرتے, کرنے سے پہلے ہی جو لوگ مستق آ جاتے ہیں دروازے پر کے ہمیں دیجیے تو ابھی کیا کیا جائے یہ انہیں کو دے دینا چاہیے یا ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنی مرضی سے کہیں دینا ہے جا کے کیونکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں قربانی ہے تو گوشت سے زیادہ لینے والے لوگ پہلے سے ہی گھروں کے آگے آ جاتے ہیں تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ ہو خیر بھائی دیکھئے جو دروازوں پر مانگنے آتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا ہوگا لیکن نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو واقعی مستحق ہے سفید پوش ہے ایک عزت دار آدمی ہوتا ہے یہ عموماً یہ دروازوں پر ایک ایک دروازہ چھوڑ چھوڑ کر مانگنے نہیں نکلتا پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں یار آپ مطلب بتائیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان میں سے آنے والا دروازے وہ کوئی بھی مستحق نہیں ہوگا لیکن یہ گمان بنتا ہے کہ بڑی تعداد وہ جو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو مستحق ہیں جو انتظار کرتے ہوں گے کہ یار آس پڑوس سے کوئی چیزیں آئیں گی گوشت وغیرہ آ جائے گا تو چلے عید کے دنوں میں نہیں پہنچایا اب پہنچا دیں فریج میں میں تو کہتا ہوں کہ اب جو آپ نے اس وقت دے دیا دے دیا چلو ٹھیک ہے دے دیا تو جو جس کے پاس رہا ہی نہیں ہے تو اس سے تو ابھی کوئی بات بھی نہیں میری میری تو زیادہ تر بات اس سے جس کے پاس اس وقت بھرا ہوا ہے وہ ہلکا کر دیں خالی کریں اور بڑھ دیں دن تک پہنچانے پہنچا دیں خوب دعاؤں کے دعاؤں سے بھر لیں اپنا نامایا مال پھر خالی ہو جائے گا نامایا مال دوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ جی چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد معتشین انڈیا سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شوگر کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر برقرار رکھے اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو آپ کا یہ سلسلہ ہمیں بڑا پسند آیا اور اس میں میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گا کہ میرے والی صاحب نے بھی اس بارہ میں ہمارے گھر میں بالکل گوشت نہ رکھتے ہوئے تمام گوشت کو تقسیم کر دیا الحمد للہ اللہ مدینہ مدینہ کر دیا بس بھائی یہی ہمارا آج کا سلسلہ سمجھے آپ گوشت بانٹو تیری فریج خالی کرو تیری ایک طرح سے خوشتبئی کر رہا ہوں آپ ناظرین کے ساتھ تو اے میرے خیال ہے جس کو گسکت ہے وہ کر دے اللہ اور آپ کو ہمت اور برکت عطا فرمائے کول چلائیے صاحب اصل کالونی عظیم پور کراچی سے کر رہے ہیں عبد المجی اطاری نگرانی شدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ باقی تو مسائل مشہور ہو رہے ہیں یہ شادی کے مسائل بھی یہ ہونے چاہیے کہ جو آدمی مطلب بیٹھے ہیں جس کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو آدمی ان کی شادیاں نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بدنی پھول دینے چاہیے کوئی نیک رشتے مل جائیں دیکھ لوگوں کو مطلب ایک اس طریقے سے کوئی ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے بس یہی نگران پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کرنی تھی اللہ کرے نیک رشتے ڈھونڈنے کا مزاج بھی بن جائے اور نیک رشتے مل جی آئیں اور نب بھی جائیں چل بھی جائیں ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ کہ کئی ایسے غریب غربہ موجود ہیں معاشرے میں جن کی بیٹیاں آئیں خود میں کہتا ہوں بیٹیوں کے لیے تو واقعی کئی چیزوں کے وہ درد بھرے پیغامات آ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو بیچارے ہمارے جو غریب غربہ اسلامی بھائی ہیں لڑکے ہیں یہ, یہ کیا کریں سیلری کتنی ہے اتنی اس میں کیا بےچارہ گھر چلائے گا کیوںکہ شادی نہیں ہو رہی ہے اچھا بھائی اتنی سیلری میں گھر چلا لے گا تو بھائی شادی کا خرچہ کہاں پہ لائے وہ کیوں بھائی شادی کا خرچہ کیا بس ماں کو بھی دے گا بہن کو بھی دے گا اور ادھر ادھر بھی دے گا تو اتنا بڑا ولیمہ کرے گا تو اتنی بڑی مطلب دعوت کرے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا تو عام نارمل بات تو دو ڈھائی لاکھ روپے تو چاہیے نا اور دو ڈھائی لاکھ روپئے لکھے بھی آج تک نہیں ہے کہ دو لاکھ روپئے کے سفر کتنے ہوتے ہیں اپنے تو پندرہ بیس ہزار روپے سیلری والے ہیں بارہ پندرہ ہزار روپے کی اب یہ بارہ پندرہ ہزار روپے کے سیلری کمانے والا آدمی کب اتنے پیسے جمع کرے کب شادی کرے کیسے ہوگا یہ اور پھر اس کو بیچاری کو لڑکیاں لڑکی دے کون اس کو یہ بولے گا تو غریب آدمی اپنا مکان کر بولا مکان کہاں سے کروں میں تو ساتھ رہوں گا وہ ساتھ رہے گا تو ساتھ میں وہ کی لڑائی ہو جائے گی اب کیا کرے گا نندو بابی لڑیں گی پھر کیا کرے گا تیری بہنے تنگ کریں گی تیری ماں تنگ کریں گی پھر کیا کرے گا لے گا نہیں میں سنبھال لوں گا چل سنبھال لے دو مہینے کے بعد جناب ویسے بھی جنگوں کا دور ہے لڑائیوں کا دور ہے یہ گھر میں ہو گئی جنگ اب وہ کیا کرے اب بولے کہ الگ بی بی بولے کہ میں یہی تیری میں اپنی ماں کے گھر جب تیری تیری پوزیشن ہوگی تو پھر آپ میرے کو بلا لینا تب ہم الگ رہ جائیں گے یہ تو گیا نا شادی کے بعد ہی بےچارا کدھر بچے لے کر الگ یہ اپنا گھر لے کر الگ یا بچے ماں بولے نہیں بس میرا لال میرا لال لال پیلا ہو گیا کب تک لال لال رہے گا تو یہ سارا ہو رہا ہے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے نام پر اب مثالی معاشرہ سلسلے کا نام ہے ایک ایک موضوع لیتے نا کہ چلو یار اس موضوع کو تھوڑا درست کرے تاکہ کچھ تو مثالی چیز بنے اب مثالی شادی نہیں ہوتی مثالی رشتہ نہیں ملتا مثالی قربانی نہیں ہوتی مثالی گوشت نہیں بٹتا تو بڑا عجیب حال ہے پھر بھی کہتے رہیں گے انشاءاللہ شاء ثواب بھی ملے گا تو کتنا نہ تو بہتری آ ہی رہی ہوتی ہے مایوسی نہیں ہے اداسی ہے تھوڑی بہت سچی بات اداسی آ جاتی ہے مایوسی نہیں آتی کہ سمجھنے والے لوگ اب بھی ہیں اب یہ کہ یہ معاشرتی برائیاں ہیں اس کو انشاءاللہ شاء کہتے رہیں گے کچھ جذبے ہوں گے لڑکوں میں کچھ ہمت آ جائے گی اور ماں باپ میں بھی کچھ ہمت آ جائے گی کہ نیک ایک پرہیزگار رشتہ مل جائے اور نہ نفقہ پورا کرے لڑکی شادی کراتے اور کیا اب شام ساتھ رہتے تو پھر تھوڑا برداشت اور ہمت بڑھانی پڑتی ہے اس کے اندر لڑکے کو بھی کچھ ہمت اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے معتدل رہنا پڑتا ہے بیلنس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور آنے والی اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لے گی مدینہ لگا کر رکھے گی اور وہ بدتمیزی نہیں کرے گی اور کہنا سننا برداشت کر لے گی ساس کی دو چار باتیں بیٹی کی بھی سنتی ہے تو. بہو کی بھی سن لے وہ ماں کی سنتی تھی تو ساس کی بھی سن لے. کیا رہ ایسا تو اس نے بھی سترہ اٹھارہ سال اپنی ماں کے گھر گزار ہوں گے کہ ماں نے کبھی اس کو, کو دو باتیں سنا ہی نہ ہو نہ کبھی ماں نے ایسے سترہ اٹھارہ سال بیٹی کے ساتھ گزار ہوں کہ کبھی اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی جنگ عظیم ہوئی نہ ہو بہت کم نہ ہونے کے برابر لیکن ماں بیٹی لڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹی نے مطلب کہ دو چار کلو باتیں سنا دی دو چار شہر تو ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہو کی زبان سے چھٹانگ پر بات نکلی تو وہ پاڑ بن گئی ماں نے مطلب کہ دو چار چھ لیٹر گسا اڈیل دیا تو بیٹی کا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں مطلب کہ وہ ساس نے مطلب کہ وہ چلو بھر گا ڈال دیا تو جناب وہ بت مطلب اخلاقی کا دریا بہ گیا تو اب یہ ہے اب ایسی صورت حال بتائیے کہ اب یہاں بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ بولے تو کیا بولے اور کوئی سنے تو کیا سنے جن کے جن کی میں ترجمانی کر رہا ہوں یہ یوں مجھے سر یہاں داڑھی پر یہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے یار بہت اچھا بول رہے مگر ایسا ہو کیسے ہوگا کیا موضوع کو لے کے چڑوں گا تو وہ قربانی کا گوشت تو پٹے گا نہیں پٹے گا کالج شروع ہو جائیں گے ہاں ہمارے گھر میں بھی رہی ہے تو یہ حال ہے اللہ ہمارے حال پر ریم کرے ہمارے حالات اللہ تعالیٰ اچھے کر دے اور ہمارے حالات اور رحمت کی نظر فرمائے محبت پیار اثار درگزر صبر برداشت یہ بس کام کتابوں میں ہے ہمارے کرداروں میں آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی جی کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگر شرا ماشاء بہت اچھے سلسلے رکھتے ہیں مثالی معاشرہ آج بھی غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا دیا میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی سیلری سے انشاءاللہ اللہ ایک روپے میں کسی غریب مسکین کو دوں گا آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم عوام کی مدد کرنے سے زیادہ اگر مذہبی طبقے کی مدد کریں جو دین کا کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے میرے پھول بھی دیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ اچھی بات ہے مذہبی طبقے کی رسول جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے لیکن اپنے رشتے داروں کو ضرور دیکھیں قریبی رشتے قریبی قریب ترین کے رشتے دار بیچارے غریب مفلس ہوتے ہیں بھائی غریب ہے بہن غریب ہے تو یوں مطلب کہ بعدوں کا ماں باپ کو پاس اللہ نے دیا ہوتا تو بیٹے غریب ہوتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے اولاد کو نواز آتا تو ماں باپ غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ تو یہ قریب قریب دیکھیں اور اگر مذہبی طبقے کی عشقان رسول کی مدد کرتے ہیں ماشاء اللہ تو مدینہ مدینہ امام صاحب کی مدد کرتے ہیں علما ہیں اس طرح کے اور دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی اب اس طرح مدد کر مدینہ مدینہ ٹھیک ہے ایک ہزار چھبیس روپے اچھا اماؤنٹ ہے ہاں اچھا اماؤنٹ ایک ہزار چھبیس روپے ایک ہزار روپے کسی کو آپ دیتے ہیں تو یو سمجھے ایک ہزار روپے میں اس کا مطلب کہ وہ میرا خیال ہے بجلی بجلی کا گیس ریس کا تو بل بھر جائے گا چھوٹا موٹا وہ ٹیلیفون کا وہ موبائل کا بل بھی پیکیج ویکیج بھی, بھی اس کا پورا ہو جائے گا ہزار بارہ سو روپئے میں تو یوں اس کا بھی ہو جائے گا گھر والوں کو بھی ہو جائے گا چھوٹا ہلکا پھلکا تو آکسیجن مل جائے گا آپ کی طرف سے گھٹ رہا ہے نا بےچارا تو ہلکا سا ایک آکسیجن کی پائپ لائن آ جائے گی اس کے اوپر ہزار ایک ہزار چھبیس روپئے کی تو اس کو سانس لینے میں اس کو مزہ آ رہا ہوگا ہاں اور اس کو ایک ہزار چھبیس روپئے میں اس کو تو بہت کچھ فائدہ ہوگا آپ دیکھنے ان شاء کو اللہ تعالیٰ کیسا نوازے گا کال چلائیے وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام خدیجہ موہیت ہے میں ادب شریف سے بات کر رہی ہوں میری امی نے بھی اہمیت کی ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے گی ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے اسلامی بہنوں کا دین بن جائے نا فریج خالی کرو انشاءاللہ گھر کے آدمی وغیرہ اتنا کچھ نہیں بولیں گے فرج خالی ہو جائے گا جب گھر کی جو سربراہیں ہوتی ہیں یا سربراہ ہوتا ہے یہ بول دیں نا نہیں ہاں نہیں خالی اس سال کوئی اپنے کو سنبھالنا نہیں ہے اللہ نے دیا تو اپنے اور لے لیں گے اور اس مہینے اپنے سبزی کھا لیں گے اب سبزی کی نیت کرو اللہ آپ کو مچھلی کھلائے گا اب <laughs> باٹو تو صحیح اللہ اور دے گا دل تو بڑا کرو ہم تو جس کے غلامے وہ تو وہ بانٹتے ہی تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا, आ, والا आ, ہے سچا ہمارا نا وہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ ہم تو جس کے غلام ہیں وہ تو آقا بانٹتے تھے صحیح سیاض اتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی کچھ سمال آیا بانٹ دیا کنیز نے کہا افطار کے لیے کچھ بچا لیتی تو فرمایا پہلے یاد کیوں نہیں دلایا بانٹ دیا یہ بھی نہیں آ رہا افطار کے لیے کچھ بچا لو یہ تھا یہ گھرانا کسی کو دو انڈے تو دو انڈے ملے غریب کو ایک گھنٹہ صدقہ کر دیا دو انڈے ملے غریب مطلب غربت کی وجہ سے مدد کے لیے تو ایک انڈا اپنے پاس بانٹا ایک گھنٹہ صدقہ کر دیا یہ دور تھا دل چاہیے دل بانٹنے کے لیے دل چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ وہ غریب آدمی جس کو ضرور سے زیادہ گوشت آ گیا ہے وہ بھی اپنے آس پاس غریبوں کو بانٹ دے کیا میرے پاس دو تھیلیاں آ گئی میرے کو تو لوگ غریب سمجھ کے بارہ تھیلیاں دے گئے یہ دو میرے لیے دس تمہارے لیے آپ بھی بانٹو کیا کرو گے گوشت پرانا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا سر جائے گا نہ آپ کے کام آئے گا کسی کتے بلیاں کھائیں گے اس کو جانور کھائیں گے اور بےچارے غریبوں کے بچے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گوشت ہمیں مل جاتا تو ہم ہی کھا لیتے ٹائم پر یہ کتے بلی جانور کھا رہے ہو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر گوشت کے اتنے بڑے بڑے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں کال چلایے ہم بنگلہ دیش کے شہر سیجد پور سے بات کر رہے ہیں محمد عارف اختاری اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہماری ڈی فریزر میں گوشت ہے ابھی ابھی آپ کے کہنے سے یہ نیت بنائی ہے میرا نشورہ کی پندرہ کے جی گوشت انشاءاللہ اللہ اسے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ نفسی صدقے میں لوگوں کی بارگاہوں میں پیش کریں گے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ, وبرکات. ما اللہ آپ کو اور برکت ہے سید پور بنگلہ دیش ہاں ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد المال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ امیر اہل الحمص کو شاد و آباد رکھے شدہ کو شاد و آباد رکھے سب دعوت اسلامی والے والوں اور والے کی خیر ماشاء اللہ رکنے شعرا کے بیان پر شعرا کی تحریر پر کچھ حصہ اپنی کا میں تقسیم کریں گا. اللہ, اللہ, کی اللہ تعالیٰ آپ جی رسک کے حلال ہیں برکت دے جنہوں نے بھی نیتیں کی ہیں چاہے آپ کال کر سکیں نہ کال سک... کر سکیں جنہوں نے نیتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیتوں کو قبول بھی کرے اور آپ سب کی نیتوں پر آپ کو بھی عطا فرمائے اور اس نیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی غربت پر آپ کی پریشانیوں پر آپ کے دکھوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور رب کریم مجھ پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے ماشاء اللہ بت یہ کریں اور یہ پانچ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو دو ہزار پچیس سو چھبیس سو تین ہزار پانچ ہزار یہ ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی آپ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو دینا شروع کریں ان کا کچھ اس طرح کا کوئی حصہ پتا باندھ لیں یقین مانے یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو نا یعنی معاشی تفقورات جو نا معاشی فکر ہے یہ انسان کو کہیں کا کہ نہیں چھوڑتیں۔ یہ معاشی تندرستی یہ جسم فروشی پر مجبور کر دیتی ہے یہ مطلب کہ معاشی فکرے اور تنگ دستی یہ مطلب کہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ مطلب تنگ دستی انسان کو نہ جانے کتنی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے آپ جس کو اللہ نے نوازا ہے آپ کی تھوڑی سی حرکت نہ جانے کتنوں کے لیے برکت کا سبب بن جائے گی ہاں انشاء اللہ آپ کو اللہ اس کا بھرپور عطا فرمائے گا اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ شاء یہ حدیث بڑی خوبصورت بڑی پیاری حدیث ہے حدیث ہوتی خوبصورت اور پیاری ہے سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم اشاد فرمایا جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تہتر نیکیاں لکھتا ہے سیونٹی تری ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سوارتا ہے اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اپنا نفا نفا دینے میں نقصان ہے ہی نہیں نقصان ہے ہی نہیں دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے سخاوت میں ایثار میں دینے میں غمزور کرنے میں حاجتیں پوری کرنے میں مدد کرتے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے دینے والے کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے گھروں میں لانے جا تو برکتیں آ جائیں گی اور کال چلا ہی اچھا سلسلہ ایسا ہے کولے شاید بند نہ ہو مگر وقت پورا ہونے گا وقت کو بھی دیکھنا ہے تو چند ایک کولے میں لے رہا ہوں اس کے بعد سلسلہ ختم کرتے ہیں پھر ہمارے اس ٹائم مغری مشورہ بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مثالی معاشرہ سلسلہ نام سے جو چل رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں نگران شعا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہت سارے تعلقات میں لوگ تھے تو اس ڈر سے کہ کسی کو گوشت پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا تو ایک دوسرے کی دل شکنی ہوگی تو میں نے یہ کیا کہ گوشت کے پریا بنا کر اسے مسجد کے باہر تقسیم کر دیا نمازی کے لیے کیا میرا یہ عمل کرنا درست ہے میری نیت یہ تھی کہ اب کی کو شکایت نہیں ہوگی اس لیے میرے پاس بولنے کے لیے ہوگا کہ جو نماز میں آیا اسے مل گیا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ آپ کا نیت ارادے پر تو مجھے کوئی میں نہیں کلام کر سکتا البتہ دے مسلمانوں میں آپ نے ایک گوشت تقسیم کیا ان شاء اللہ اس کا آپ کو اللہ نے چاہ تو سباب ملے گا ایک ہر طرج میں کون چلائیے میں راہیل منیر بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا نگرانی شبہ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی جن کو ضرورت ہوتی ہے جو بالکل ہی جن کو ہم پیسے دینے کے لیے اگر ہم کسی کو کوشش کرتے ہیں کہ پیسے دیے جائیں تو ہمارے دل میں ایک ججت ہوتی ہے یار اس کو ہم کس کس طرح سے اس سے سوال کریں اور کس طرح سے ہم اس کو بولیں کہ یار ہم آپ کو یہ آپ کو منتھلی آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے اور وہ اگلا جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز میں گلٹی فیل کرتا ہے تو ایسا ہم کس طرح سے اس سے بات کریں کہ وہ اس چیز سے بھی راضی ہو جائے اور اس کو ایسا گلٹی فیل بھی نہ ہو تو کائنڈلی یہ نگاہ شدہ میری میری اس چیز میں ایڈوائز کر دیجیے دیکھیے اس میں مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات آپ پائیں گے تو جس کی جو کیفیت بازوں سے بات کرنے میں کوئی اتنا حلج واقع نہیں ہوگا بازوں کے لیے آپ کو فرنٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور زاویے سے کسی اور ذریعے سے اس تک پہنچ جائے اور آخری دم تک کہ جب تک آپ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ اس کو آپ کی طرف سے جاتا تھا تو یوں مطلب کہ مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں دینے کے کسی کا کسی کو آپ فرنٹ میں اپنا بنا سکتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اس کے بجائے کچھ اور کچھ کر کے تو دے دلا کر آپ مطلب کہ یہ کر لیں تو یہ جیسی سیچویشن ہوگی نا ویسا آپ کو ڈسیجن لینا پڑے گا میں یہ چونکہ پرٹیکولر ایک سیچویشن اس کا مزاج اس کا اخلا, اس کا کردار اپنے سامنے ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے کسی سل... وہ سمجھدار اور خوف خدا والے شخص سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی رہنمائی آپ کی کر دے دارالرفت علیہ سنت سے مشورہ کر لیں فون کر کے میسج کر کے وہ سکتا ہے وہاں سے کوئی اچھی رہنمائی آپ کو مزید مل جائے جی کال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رضوان آباد سے کر رہا ہوں شورا اللہ عز و جل آج آپ نے حسب معمول دل خوش کر دیا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ فراخ فراختری کے ساتھ گوشت و تقسیم کر دیتے ہیں لیکن جس کو دیا جاتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ اس کو پکا سکے تو کیا کچا گوشت تقسیم کرنا مناسب رہے گا یا پکا کر دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ڈپینڈ کرتا ہے پکانے میں ایک خدشہ یہ ہوتا ہے ہنڈیا بھجوا دی اس کے گھر میں ویسے ہی سالن پکا ہوا ہے جیسے کل ہی گوشت کھایا ہے اس کا دل نہیں ہے آج گوشت کھانے کا آج اسے سبزی پکایا ہر گھر میں روزانہ گوشت پکتا بھی نہیں ہوگا ہر گھر کا تو گوشت کا معمول ضرور نہیں ہوتا بعد پندرہ دن ایک بار کھاتے ہوں گے بعد ہفتے میں ایک بار باسکب تو سمجھ میں تو یہ کہ گوشت पहुंचा दिया जाए क्योंकि نارملی پکانے کا انتظام چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں میرا کل بیس پچیس پچاس سو روپے کے کچھ مسالے وغیرہ ڈلیں گے تو ہنڈیاں تیار شاید ہو جائے گی اس سے زیادہ کا شاید اس میں مرچ مسا... مسالہ کیا ڈلے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں انڈیا سے بول رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگا اور ہم لوگ بھی غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ شاء اللہ دنیا بھر میں آشیقا نے رسول سے مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں موجود غریب عاشقان رسول کی مدد کرنے پر آپ سنجیدہ ہو جائیں اور کچھ اپنی جیب کو حرکت دیں انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے سلسلہ کافی چل رہا ہے میں نے کہا نا قولے تو آ ہی رہی ہوں گی تو اب اجازت بھی لوں گا آپ سے اور جو نیتیں کی ہیں اس کو ابھی جامع پہنائیے گا بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھو تو پھر نیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے دینے کی نیت کر لیے اگر ابھی یہ دے سکتے تو ابھی بھی دے کر فارغ ہو جائیے گا اور دے دلا کر آدمی پھر اللہ کا نام لے کر سو جائے اجازت دیں کل مدری مذاکرے کا میں اعلان کر چکا ہوں اللہ تعالی جن جنہوں نے اچھی نیتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اخرت کے ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے جن نیتیں نہیں کی ہیں غور کر لیں دے دیں اس سے پہلے کہ یہ کسی کے کام نہ آئے اور اگر پورا لے بھی لیں تو بھی کوئی شرع گرفت نہیں ہے اللہ ترین آپ کے اس رکھے ہوئے مال میں بھی اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے یہ خیر ثابت ہو اس سے اللہ تعالی آپ کو شر نہ پہنچائے آمین بجائین امین صلى الله تعالى علي عليه وآلہ وسلم صلو على الحبيب صلى الله تعالى عليه